سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري بحث الأقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفله ونفثه بسم اللہ رحمانحیم ابراہیم حنیف اما کا منگل مشرف اللہ ربر عزت کے انتہائی پیارے پیغمبر اللہ کے خلیل سید ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر اپنی قوم کے سامنے اللہ کے رحمے میں ہجرت کرنے کا اعلان فرما رہے تھے انی ذاحب وکیل آروپی سیاح دین میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہاں جہاں میرے پروردگار کا حکم ہوگا اللہ تعالی نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں چھوڑ کر کہاں جاؤں وہیں جہاں اللہ چاہے گا اور جہاں اللہ کا حکم ہو سیہدین اللہ رب العزت مجھے راستہ دکھائے گا اور بتائے گا اس اعلان کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے ابراہیم اسلام نے اس قوم میں اپنی عمر کا بیشتر حصہ گزار دیا تھا اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن واقعات کی وجہ سے قوم پر حجت قائم ہو چکی تھی لیکن پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لائی مثلا عبا رحیم علیہ السلام کا ان کے بتوں کو توڑ دینا جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان کے ٹکڑے اپنی نگاہوں سے دیکھے انہوں نے اور سمجھنا آئی کہ جن بتوں کو ہم خشک خوشا مانتے ہیں اور ان کی عبادت بجا لاتے ہیں یہ تو اپنی حفاظت نہ کر سکے ہماری حفاظت کیا کریں گے یہ تو اپنی ذات کے لیے نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں ہمیں نفع کہاں پہنچا سکیں گے یہ ہمارے نقصان کو کہاں ٹال سکیں گے اور اس واقعے کے بعد یہ اور عجیب واقع رونما ہوا جو اس قوم نے کہا کہ ہر رحو بن سرو آلحادم ان کو تم ابراہیم کو جلا ڈالو اس اکیلے اللہ کے بندے کو جلانے کے لیے پوری قوم اکٹھی تھی قوم کے وسائل اور قوم کی طاقت جب تھی اور ایک لمبی محنت کے بعد ایک آگ جلا دی گئی تیار کر لی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے آگ میں کیوں جلا دو بند سورو آلحاظہ اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو اپنے معبودوں کو بچاؤ ابراہیم ہی وہ شخص ہے جو ہمارے ان بتوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے دعوت دیتا ہے اور اسی نے ان کو توڑا اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے حفاظت کرنے کے لیے اس شخص کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے اور یہ باطل کا آخری ہتھکنڈا ہوتا ہے باطل کے پاس حجت نہیں ہوتی دلیل نہیں ہوتی دلیل کے میدان میں آری ہوتا ہے اور یہ باطل کی پہچان ہے کہ وہ اہل حق کو راستے سے ہٹانے کے لیے مکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ تصویریں کی گئی اور ایک بڑی تاریخی آگ جلائی گئی جس آگ کو جلانے کے لیے پوری قوم کا تعاون موجود تھا اور پوری قوم کی صلاحیتیں اور ان کی مدد اور ان کی کوشش شامل حال تھی اتنی بڑی آگ جو آج سے قبل دیکھی نہیں گئی ایک اللہ کے موحد بندے کو اس میں جلانے کے لیے اور اس آگ میں ڈال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے سامنے ایک کلمہ پڑھتے ہوئے اس آگ میں چلے جاتے ہیں حسن اللہ ہوئے نئے وکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے اس قوم میں عقل ہوتی تو اسی کل پر غور کر لیتی ابراہیم علیہ السلام جس اللہ کو اپنا کارساز مانتے ہوئے اس آگ میں گئے ہیں وہ اللہ بچاتا ہے یا نہیں اور پوری قوم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم اس آگ سے باہر آ گیا آگ ختم ہو گئی بج گئی اللہ کا فرمان بکول نہ یا نہ رکو بردم و سلام ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی کی والی ہو جائے ابراہیم پر وہ آگ بجھ چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس سے اس طرح باہر نکلے کہ ایک بال تک کا نقصان نہیں ہوا تھا اور یہ بھی ایک حجت تھی جس اللہ کا نام لے کر آگ میں گئے اس اللہ نے بچا لیا جبکہ یہ معبودان باطل اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو حجتیں اس قوم پر قائم ہو چکی تھیں لیکن یہ قوم ماننے پر آمادانہ تھی اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی آج ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن اور ہجرت کا حکم دے دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے بیدار اس قوم کے منحج سے بیدار اس قوم کے شرک سے, سے بیدار اس قوم کے بتوں سے بیدار اس قوم کے سامنے ہجرت کا اعلان کرتے ہیں انی راہب الار سیاح دین کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں حالانکہ نبی کا وجود جس علاقے میں ہو باعث رحمت ہوتا ہے خود قرآن نے اس امت کے لیے دو امانوں کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالی تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول ہے نبی کا وجود رحمت کا باعث ہوتا ہے نیک لوگوں کا وجود قوموں کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ یغو من الناس ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی پر یو پوچھا جائے گا حلفی کم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس جماعت میں نبی اسلام کو ایک صحابی ہے کوئی ایک صحابی فیوقات النعم بتایا جائے کہ ہاں فلاں ایک صحابی ہے فلاں ایک شخصیت ہے جسے اللہ کے بے کی صحبت کا شرف حاصل ہے ریست خبا الرحم اللہ, اللہ رب العزت اس صحابی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو فتح یاب کر دے گا پھر ایک اور جماعت نکلے گی پوچھا جائے گا کہ کیا اس جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے جو صحابی تو نہیں مگر اس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو اس صحابی کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں سچی توحید کی احساس پر جواب ملے گا ہاں تو اللہ تعالی اس استابے کے وجود کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح یاد کر دے گا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قوم پریشان ہو جاتی کہ اللہ کا نیک بندہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے حالانکہ نیک بندوں کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے تو قرآن نے اس امت کے لیے دو امانوں کا ذکر کیا ہے ایک امان اللہ کے بغمبر کا موجود ہونا اور دوسری امان استغفار جب تک یہ قوم استفار کرتی رہے گی اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا استفار کے منحج کو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا کر رکھیں ہر وقت استغفار کریں اور ہر روز استفار کریں جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو بار استفار کیا کرتے تھے اور بعد اوقات سو بار استفار ایک مجلس میں کر لیا کرتے تھے عبد اللہ عمر کی حدیث ہے جو ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اچانک استفار شروع کر دیا اور ہم نے گننا شروع کر دیا اس مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے سو بار استفار کیا سننے والے ماجا میں حدیث ہے عبداللہ بن المشر کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشا سنوایا کہ تو والے من دا فی صحیفہ تھی استفار ہم کا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ قیامت کے دن جس کے صحیفہ اعمال کو کھولا جائے گا تو اس میں استغفار بہت ہوگا استغفار کے کلمات بہت ہوں گے استغفر اللہ استغفر اللہ بہت ہوگا وہ بندہ بہت ہی بشارت ہوں اور خوشخبریوں کا مستحق ہے کہ جس کے صحیف اعمال میں استغفار بہت ہوگا تو اس امت کے لیے دو امانے ہیں ایک ذات رسول اور دوسرا استغفار ذات رسول اس دنیا سے جا چکی ہے اور آپ پر موت واقع ہو چکی ہے اب دوسری امان قائم ہے استغفار کی ابر رحیم علیہ السلام نے ہجرت کا اعلان کر دیا اور تنہے تنہا کوئی ساز نہیں ہے اللہ تعالی کی عجیب آزمائش ہے نبی اسلام کے حدیث ہے کہ اشب البلا عد المبیا سمبل امسل سخت ترین تکلیف نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان لوگوں پر جن کا مقام اور درجہ انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نیکوں کو آزماتا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اسی سال کے لگ بھگ تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تنہا یہ سفر ہجرت کا اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین حین یا اللہ قوم میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا تو مجھے نیک بیٹا ہی دے دے جو صالح ہو اور میرے منحج پر کار بند ہو جو میری انزیت کا باعث بنے اسماعیل السلام اللہ نے دیا عطا فرمایا اس وقت آپ کی عمر چھیاسی سال تھی چھیاسی سال کی عمر تک اولاد نہ ہوئی بیوی بی سارا آپ کے ساتھ ہیں اور وہی ان تنہائیوں کی ساتھی ہیں چھیاسی سال کی عمر تک اللہ نے اولاد نہ دی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صاحب اولاد کر دے اور اللہ اولاد دیتا ہے اپنے خلیل کو اولاد نہ دی اللہ رب العزت جو اللہ کا بہت ہی نیک بندہ ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہر حال میں میرے ساتھ جڑا رہے میرے سہارے پر قائم رہے مجھے ہی پکارتا رہے اولاد ہوگی علاق ہوں گے ان کو سنبھالنا ان کو دیکھنا اور بعد اوقات ان کے سہارے کا متلاشی ہونا یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ سب چیزیں جائز ہیں لیکن جن جی لوگوں کے نیکی اور تقویٰ جن کی توحید اس میں یار کی ہوئی جس میں یار کی علیہ اسلام تھے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس میں یار کے بندے بس میرے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے ہی تھامے رہے اور یہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے نبی یاخرزما محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی علائق نہیں تھے آپ یتیم پیدا ہوئے تھے اور صغر سمنے میں چار سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی جو کہ بڑی ہی تھے وہ فوت ہو گئی دادا نے سنبھال لیا آٹھ سال کے ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے چچا نے کفالت کی اور ساتھ لگے رہے اللہ رب العزت نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا اہل مکہ پورے کے پورے اپنے مکر پر شرارتوں پر آمادہ تھے نبیر اسلام کو تکلیفیں دے رہے تھے اور آپ کے چچا طالب آپ کا دفاع کرتے تھے اور این جب ان تکلیفوں کی شدت تھی ازمائشوں کا شباب تھا اللہ تعالی نے چچا کو بھی اٹھا لیا اور گھر میں جو مونس تھیں اور تنہائی کی ساتھی تھیں جنہوں نے جان بھی لٹا دی اور مال بھی لٹا دیا آج کی بی بیوی خدیہ رضی عنہ جو دکھ درد کی ساتھی تھی اور شریک تھی اللہ نے عین انہی ایام میں انہیں بھی اٹھا لیا اولاد دی بچپن میں اٹھا لی بیٹے دیے اٹھا لیے سب سے بڑا بیٹا ابراہیم جو ڈیڑھ سال تک زندہ رہا بلاخر فوت ہو گیا یہ ازمائشی کیوں ہیں اللہ رب العزت اس میں یار کے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے ان کی آہوداری ان کا پکارنا اور رونا میرے لیے ہو میری طرف ہو ان کے ظرف اور عجز کا اظہار میرے لیے ہو اور اللہ رب عزت نیار کے بندوں کو اس طرح آزما کر لوگوں پر بھی اپنی توحید کی حجت قائم کرتا ہے کہ تم ایسوں کو پکارتے ہو مشکل خوشا مانتے ہو حالانکہ وہ اپنے لیے بھی کسی اختیار کے مالک نہیں ہے سارا اختیار خالق کائنات کے پاس ہے جنگ عہد کے موقع پر باب مشرقین نے بہت اظہار سانی کا کام کیا تھا اور پیغمبل اسلام ان کے نام لے لے کر بدعا کی تھی اللہ پاک نے اس پر بھی ڈانٹا کہ آپ بدوا کرنے والے کون ہیں ان کے عذاب کی بدعا کرنے والے آپ کون ہیں آپ کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے سارا اختیار خالق اور مالک کے پاس ہے یہ چھیاسی سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی آزمائشوں کے بعد اور آج ایک عجیب حکم آ گیا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس فرزن کو اپنے ہاتھوں سے ضبع کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور یہ ایک عجیب آزمائش ہے ہو سکتا چشمے فلک نے ایسی آزمائش کبھی نہ دیکھی ہو انبیاء کی خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے انبیاء کا سونا دوسروں کے سونے سے جدا ہوتا ہے تنا مناح والا انام و خلب ہو ہم جب سوتے ہیں تو صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کے دل بیدار رہتے ہیں اور ہم سوتے ہیں آنکھوں اور دلوں کے ساتھ ان کے دل جاگتے رہتے ہیں کہ اگر خواب میں بھی کو اللہ کا امر آ جائے تو دل اس امر کو ضبط کر سکے اور اس کا پوری طرح شعور حاصل کر سکے امبیا کی خواب وہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے ہاتھ سے اسمراہی علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں یہ جی اللہ کا امر تھا اس کو اللہ کا امر سمجھا حالانکہ اللہ تعالی سے یہ بیٹا لیا تھا بہت سی حکمتوں کے لیے اپنے لیے اپنے مشن کی وراثت کے لیے کہ عمر کا آخری حصہ شروع ہو چکا ہے اور اگر اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو پیچھے اس دعوت کے مشن کو کون سنبھالے گا تو اس حکمت کے تحت اللہ سے اولاد مانگی نیک اولاد مانگی تو بس ہو جو غلام حلیم اللہ تعالی نے غلام حلیم کی اشارت دے دی غلام حلیم کی ایک ایسا بچہ جو حلیم حلیم جس کا حلم آگے چل کر ثابت ہوا یہ بچہ چھری کے نیچے بھی صبر کر گیا اور حلم کا مظاہرہ کر گیا یہ گلاب خلیم اللہ سے سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کیسا خواب ہے اور یہ کیسا امر ہے اس بیٹے کو ماننے میں بہت سی حکمتیں ہیں اور تیرا فرمان آ گیا کہ اس کو ذبح کر دو کوئی سوال نہیں بدت ختم ابراہیم خلیل ابراہیم کو اللہ کے خلیل ہے اللہ کے دوست ہر آزمائش پر دا کہنے والے ہر امتحان میں سرخرو ہونے والے اور یہ در حقیقت ایک عظیم منحج ہے جس کو ان ایام میں خاص طور پہ غور کرنا چاہیے یہ قربانی کے ایام ہیں ابراہیم اسلام کی سنت اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے فلم ماں بلب ماحول بنیا انی اور فلم نام انی ازباہو کا فند اور مادہ ترا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ضبح کر رہا ہوں تو کیا چاہتا ہے تیرا کیا خیال ہے بیٹا بھی تو اپنے باپ کی سالے اولاد فوراً کہا کہ یا بتیفہ علمات عمر اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے فوراً کر گزریے اللہ کے عمر کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اسے فوراً کر گزریے دیکھیں ابراہیم السلام بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہیں اسماعیل علیہ السلام کی ذبح ہونے پر آمادہ ہیں کیا نیک گھرانا ہے شیطان تحقبل میں ہے کہ اپنے اس ارادے کے بعد آ جائیں کیونکہ یہ قربانی آگے تا قیام قیامت قائم رہے گی اور یہ قیام یہ قربانی امت کے لیے بڑے بڑے محاسن کا باعث ہوگی وہ اس راہ کو روکنا چاہتا تھا سارا ربی راہ کے پاس چلا گیا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں کیوں لے جا رہے ہیں کہا کہ نہیں روزانہ جاتے ہیں معمول ہے اسی معمول کے تحت لے کر جا رہے ہیں اور لے کر گئے ہوں گے کہا کہ نہیں وہ اپنے بیٹے کو ذمہ کرنے لے جا رہے ہیں پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس بیٹے کو دعائیں مانگ کر لیا تنہائیوں کا ساتھی مشن توحید کا وارث اسے کیسے ضبط کر سکتے ہیں شیطان نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا امر ہے اللہ کا حکم ہے سارا رضی را کی زبان بند ہو گئی اگر میرے پروردگار کا امر ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر روکنے والی کون ہو سکتی ہوں شیطان بری طرح مایوس ہوا اور وہاں سے اس کو خائب و صرف لوٹنا پڑا چنانچہ وہ مقام آ گیا جہاں ضبح کرنا تھا فلما اسلم وط اللہ دل جمین. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹھا دیا بطل زمین چہرے کے بل سیدھا نہیں لٹایا, لٹایا. کہ جب ذبح کریں تو ہو سکتا ہے آخ چار ہو جائیں اور بیٹے کا چہرہ سامنے ہو اور جو شفقت پجری ہے وہ غالب آ جائیں اور اللہ کے امر میں نہ صحیح تاخیر ہی ہو جائے الٹا لٹھا دیا اور چہرے کو زمین سے لگا دیا تاکہ نگاہیں بھی نہ مل سکیں اور چہرہ بھی دکھائی نہ دے سکے اور اب اللہ کے امر کی تعمیل شروع کر دی چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی بڑی کوشش کر رہے ہیں اور پریشان بھی کہ میں تو پوری طرح مستحد ہوں لیکن چھری کیوں نہیں چل رہی اور گردن کیوں نہیں کٹ رہی بس یہ معالجہ جاری تھا اور یہ کوشش جاری تھی آسمان کی آواز آئی بنا دئی نہ ہو یا ابراہیم ہم نے پکارا کہ ابراہیم قد تو رویا تم نے اپنی خواب سچی کر دکھائی اور اللہ کے امر کی تعمیر میں تم مخلص ثابت ہو چکے ہو فلم اسلم دونوں باپ اور بیٹا میں نے مان لیا کہ فرما بردار ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ دونوں فرما بردار ہیں باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے باپ کے سامنے اللہ کی حکم کی تعمیل ہے اور بیٹے کے سامنے دو حکموں کی تعمیل ایک فرورتگار کی اور دوسرے باپ کی ہاقت باپ کی ہتا بھی اگر اللہ کے حکم کے تحت ہو تو اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے اور بیٹا ان دونوں ہفایتوں کے لیے مستعد اور کمر بستہ ہے اللہ ربت نے آزما لیا اور دونوں کو آزمائش میں کامیاب قرار دے دیا وفت نا بزل عظیم اور ہم نے اس کے بدلے ابراہیم کو ذب عظیم دے دیا زب عظیم قربانی جنت کا پناہ ہوا دمبا جس نے چالیس سال جنت بطور چراگاہ کا استعمال کیا اللہ نے اس کو زمین پر بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور پھر یہ دین اسلام کے شاعر میں سے بن گیا قربانی کی سنت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک قائم رہے گی لوگ ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں جانور ذبح کریں گے ہر سبح پر تقویریں گونجیں گی بسم اللہ اللہ اکبر سنت ابراہیمی قیامت تک قائم رہے گی اور چونکہ اس سنت کے موجد اللہ کے عمر سے ابراہیم علیہ السلام تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ علم کی حدیث ہے من منسن من سنتن ہسن جوش کسی اچھے طریقے کی پہل کرتا ہے اور آغاز کرتا ہے جب تک وہ طریقہ قائم رہے گا اسے اس کا عجر ملتا رہے گا اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک اربوں اور خربوں قربانیاں ہوں گی ان اجر و ثواب کا حصہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہنچتا رہے گا یہ زر عظیم ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ آزمائش دکھائی اور اس میں کامیابی شروع ہوئی جو ہے وہ ثابت کی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ایک انسان کو دو چیزیں سب سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہیں ایک اس کی اپنی جان دوسرا اپنے بیٹے کی جان اپنے بیٹے سے سب سے بڑھ کر محبت اور پیار ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قربانیاں پیش کر دی جب آگ جلائی گئی تو اپنی جان پیش کر دی جلنے کے لیے تیار تھے اور کوئی کسی قسم کا شکوا نہیں تھا کوئی اعتراض نہیں تھا اللہ کی راہ میں اللہ رابی ہو جائے اس جان کا خاتمہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اور یہ لوگ بڑے عزر اعظم ہوتے ہیں ان کی قربانی بڑی عظیم ہوتی ہے وہ حامدی عورت جو بوجر قدموں سے اللہ کے تیغمبر کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ طاہر یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے مجھے زمین میں گاڑ کر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک میری موت واقع نہ ہو جائے یہ جان کی قربانی ہے جو جس کی عظمت کہ ہم سب مختلف ہیں وہ توبہ بھی کر سکتی تھی معاملے کو چھپا بھی سکتی تھی لیکن خالق کے کائنات کے رضا سب سے مقدم ہے اور بلاخر اللہ کی حد قائم ہو گئی اور اس عورت کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا گیا رجم کر دیا گیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانس روایا تھا لقبتاب نو قصیمت بین صفائی مدینہ رفیات یہ عورت ایسی توبہ کر گئی اس اکیلے کی توبہ اگر مدینہ کے ستر گناہ کاروں میں بانٹی جائے تو سب بخشے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنے والے بہت دیکھے ہیں لیکن جان کی قربانی اس عورت نے پیش کی ہے کہ اللہ مان جائے راضی ہو جائے تو یہ ایک عظیم منہج ہے نبی اسلام نے ایک جہاد کے بعد ایک صحابی کو غنیمت کے مال کا حصہ دیا اس نے کہا کہ متبیعتوں کا میں نے اس مال کی خاطر تو کرما نہیں پڑھا ان مرتبہ تھی گئی اور محا ہ نفی اللہ میں نے تو کرما اس لیے پڑھا کوئی ماحول بن جائے آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں اور یہاں تیر لگے اور شہید ہو جاؤں اپنی جان خالق کے کائنات کو پیش کر دوں کہ ہم پر اسلام خاموش ہو گئے اگلے مار کے وہ شخص موجود تھا مارے کا ختم ہوا تو پیارے تینمبر نے خاص طور پر اس کو تلاش کیا اس کو دیکھا دیکھا کہ وہ شہید ہو چکا ہے اور تیر بھی وہی بے ہے جہاں اس نے عمری رکھی تھی کہ یہاں تیر لگے تیر باقی وہیں لگا ہوا تھا رسول اللہ سے اشادر پایا کارا سات کا حل نام سچا تھا اللہ کراتے تھے اپنی قوم کے لیے اور لمبی صورتیں پڑھتے یہ نوجوان جمعرہ سے نکل گیا الگ اپنی نماز پڑھ کے جا کے سو گیا معاذ نے کہا یہ تو نفات ہے اللہ کے پیغمبر سے اس کا ذکر کروں گا اگلے دن اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے وہ نوجوان پہلے سے وہاں موجود تھا اس نے نبیلا اسلام سے کہا کہ ہم تھکے ہوتے ہیں دن بھر کھیتی باڑی کر کے اور ماض میں رات کو آتے ہیں اور جماعت میں سورہ بکرا شروع کر دیتے ہیں اور میرے اعتراض پر مجھے یہ کہا کہ یہ نفات ہے اللہ کے نبی السلام حضر ناک ہو گیا سپتاؤ میں ان کا اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو بشم کو دعا پڑھو بلین کا یقا پڑھو سورہ فجر پڑھو سورہ طارق پڑھو یہ لمبی صورتیں کیوں شروع کر دیتے ہو اور پھر آہستہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کہ غصے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور سماتے چلو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا پہلے پیغمبل پہ اسلام نے دعا کی دونوں دو نے آمین کہا پھر مان جبن نے دعا کی دونوں دو نے عدین کہا آخر میں نوجوان سے کہا تم بھی دعا کرو نوجوان نے کہا کہ اب اما انا فلاں دم درا تھا کہ بڑا دم میں وہ دعائیں تو نہیں جانتا جو آپ نے کی اور میں آج نے کی زیادہ علم میرے پاس نہیں ہے میں تو سیدھی ایک ہی دعا مانتا ہوں اللہ اصل ہو کل جن باضا نظر نار یار نہ مجھے جنت دے دے اور سے بچا لے بس میں تو یہی دعا مانگتا ہوں اور مجھے دعائیں نہیں آتی رسول اللہ صاحب نے ایک بہ رہا ہماری دعا کا مرکزی نقصان بھی یہی ہے ہم نے جو دعائیں کی ان کا جو آخری مدعا ہے وہی وہ جنت ہے جنت کی طلب ہے اور جہنم کی پناہ ہے اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بے عمل ہوں اور میں لمبی نماز سے محبت نہیں کرتا میرے دل میں ایک بات موجود ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر جہاد میں جاؤں اور کوئی ایسا موقع آ جائے کٹن مرحلہ جہاں اپنی جان اللہ کو پیش کر دوں اور شہادت کی موت قبول کر لوں یہ میری نیت ہے اور واقع اگلے بار کی نوجوان میں شہید ہو گیا تو یہ سچے دل سے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا منہج عظیم ہے یہ ابراہیم اسلام اس کے لیے تیار ہوئے صحابہ کرام کی سیرتوں میں یہ اعجاز ملتے ہیں صحابہ کرم خزوات کے منتظر رہتے ہو. جنگ احد کا اعلان ہوا تو ایک رات پہلے دو دوست ایک کمرے کی تنہائی میں جمع ہو گئے ایک ساتھ میں بھی مفاض تھے دوسرے عبداللہ بن جہش تھے کہا کہ کل ہم مارکے میں شریک ہوں گے چلو ہم کچھ دعائیں کر لیں اس مارکے کے لیے ساتھ نے دعا کی کہ اللہ کسی ایسے دشمن سے واسطہ پڑ جائے بڑا جڑی ہو بڑا بہادر ہو مجھ بے وار کرے میں اس پر وار کروں حتیٰ کہ میں آنے والا اور اس کے شر سے اسلام کو بچا لوں عبداللہ نے آمین کہا پھر عبد نے دعا کی کہ میرا مقابلہ نہ کسی ایسی دشمن سے ہو نہ اس پر اسے ماروں وہ مجھے مارے بال آخر وہ مجھ پر غالے بازیں مجھے شہید کر دے اور میں شہادت کی موت اپنے گلے سے لگا لوں اور صرف شہید ہی نہ کرے بلکہ میرے آزار کاٹ دے میرا بس نہ کر دے آنکھیں باہر نکال دے دل باہر نکال دے کان کاٹ دے ناک کاٹ دے اسی طرح کل قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ تو دل کہاں گیا تیری ناک کہاں گئی اور تیری زبان کہاں گئی اور تیرے ہون کہاں گئے اور پھر میں یہ کہوں کہ تیری راہ میں سب قربان کر دیے تھے اور اگلے دن واقعی ہرف برف ایسا ہی ہوا سات کا مقابلہ ایک بھاری بھرکم دشمن سے ہوا اور ساتھ اس پر غالب آگے آگے بڑھے ساتھ میں وقاف امیران ہو تو آگے اس جگری اپنے دوست کی لاش بھی دیکھی جس کا گسلا ہو چکا تھا ہونڈ کٹے ہوئے تھے ناک اور کان کٹی ہوئی آنکھیں نکالی ہوئی تھی ساتھ نے کہا کہ میرے دوست تیری دعا میری دعا سے اچھی تھی کاش میں بھی یہ دعا کر لیتا تو تو ایک ہی جشن لگا کے جنت میں پہنچ چکا ہے یہ جام کی قربانی منہج عبیب ہے ابراہیم علیہ السلام نے دی آج میں بھول گئے حسم اللہ و نعم وکیل یہ دوسرا امتحان اس سے بھی شدید تھا اپنے بیٹے کی جان کی قربانی اس کے لیے مستحد اور تیار ہو گئے اللہ نے اس کے بدلے ذبح عظیم دے دیا اور اس ذبح ادیم کو قیامت کے لیے سنت بنا دیا آج یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے لیکن منہری ابراہیمی کیا ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قربانی کی احساس واضح ہو جائے اللہ باد نے فرمایا کہ اما ابراہیم قان امتن قانت حنیف بہت سارے فرقے اور سارے طوائف ابراہیم اسلام کو اپنے میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھے مشرقین مکہ کہتے تھے ان پر ہمارا حق ہے وہ ہم میں سے ہے اللہ بادمایا اس بحث کو چھوڑ دو ہم ابراہیم کے منحج کو پیش کرتے ہیں جس کا منحج ابراہیم کے منحج سے فٹ ہے منتخب ہوتا ہے پورا اترتا ہے ابراہیم اسی کے ہیں اور وہ ابراہیم کا ہے منہج کیا ہے کانا امتن پانتن ابراہیم امت تھے تانت تھے اور حنیف تھے امت کا مان لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے لوگوں کی اصلاح کرنے والے توحید کی پر سنت کی اثاث پر شرک کی دھجیاں اڑانے والے اور بداعت کی تفنید کرنے والے اور شہید دین کو پیش کر کے اللہ کی بہی کو پیش کر کے لوگوں کی اصلاح کرنے والے ابراہیم کا منحص اور ابراہیم کا منحص کیا تھا کال اللہ کے مزید سے فرما بردار سے ہر حال میں اللہ کی حفاظت کرنے والے اللہ کے عوامر کی تنفیذ کرنے والے اور حنیس سے حنیس کا محنت جتنے بھی بادل فرقے ہیں مفتئین ہیں قبر پرست ہیں قبروں کے طوار کرنے والے ہیں ان سب سے علیحدہ ہونے والے ان سب کو چھوڑ دینے والے ان سے ان کو ٹھکرا دینے والے ان سے محبت نہ کرنے والے حنیف بالکل جکتر توحید کی امانت کو سینے سے لگا کر جب طرف ہونے والے تو اے مشرقین تم بھی دیکھو اے یہود تم بھی دیکھو اے نصارہ تم بھی دیکھو کسی کا من کس منحص سے فٹ ہوتا ہے باثر اللہ یہود اب النسورا اتحاد و قبور امبیاہ مساجد یہودی اور عیسائی بہت سے شرک کرنے والے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمب الاسلام جب دنیا سے گئے تو یہ بدوا دے کر کے کہ یا اللہ یہودیوں کو برباد کر دے عیسائیوں کو برباد کرتے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر کبے بنا دی جن کے منہج میں کبے ہوں کبر پر عمارتیں ہوں قبر پر کبے بنانے ہوں سجداگاہ بنانے ہو ابراہیم کا کو سے کوئی تعلق نہیں ابراہیم ان میں سے نہیں ہے اور نہ بھی ابراہیم سے کوئی تعلق رکھتے ہیں ان کے منہج میں شرک ہے مشرقی نے مکہ جو دعوے کرتے ہیں ابراہیم ہم سے ہیں اور ہم مل کی, کی کرنے والے ہیں ان کے ایک, ایک گھر میں بدھ ہے انہوں اللہ کے گھر کو سینکڑ بتوں سے بھر دیا ہے ایک ایک چوک پر بدھ ہے ایک ایک چوراہے میں بدھ ہے پہاڑوں کی چوٹوں پر بدھ ہے بازاروں میں بدھ ہے ابراہیم تو موحد تھے اور خجر الماہدین تھے اللہ کے خلیل تھے والد انبیاء تھے جد انبیاء تھے ان کا ابراہیم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ قربانی کرنے میں مخلص کون ہے اور منہج ابراہیمی کا پیروکار کون ہے اور صحیح معنیٰ میں قربانی کی برکت سے مستفید ہونے والا کون ہے جس کے منحج میں ابراہیم اسلام کا منہج کہ وہ امت تھے تاند تھے اور حمید تھے لوگوں کی اصلاح کرنے والے توحید کی بنیاد پر اور سنت کی بنیاد پر اور وہ تانب اللہ کی ہدایت کرنے والے ان کے سامنے صرف ایک اللہ کا فرمان ہوتا کسی کی رائے کسی کا پال اور کسی کے محفوظات بزرگوں نے فرمایا خلا نے فرمایا ان کا منج نہیں تھا وہ اللہ کے عوامی کا انتظار کرنے والے تھے تو یہ اس منحج کا پیروکار ہے حقیقت میں وہی اس قربانی سے صحیح معنی مستفید ہونے والا ہے اور ابراہیم اسم حنیف تھے حنیف کا مولا سارے مذاحب پاطرا سے بیدار مشرقین گروہوں سے بیدار بدن کرنے باروں سے بیدار اور ایک توحید اور سنت کو سینے سے لگا کر طرف ہونے والے حالانکہ چوٹی کی تنہائی ان کے ساتھ قائم تھی ابھی اب آپ نے سنا کہ چھیاسی سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا اس سے پہلے پوری قوم کے دکھ ان کی تکلیفیں آزمائشیں ستم مظالم ان سب کو برداشت کیا لیکن توحید کے عقیدے میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی تنازل قبول نہیں کیا کچھ دور کچھ لے لو کچھ مان لو کچھ مروا لو نہیں سچے منہج پر قائم رہنے والے تھے ابراہیم ان کے تو اس قربانی سے وہی مستفید ہوں گے تو اس مرحذ کے محافظ ہوں گے اور پوری طرح اس پر کاربند ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دن پر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی اطاعت ہم پر فرض ہے وہی کر کے آگاہ کر دیا سمیمائی لائی کر اے محمد ہم آپ کو بدلیہ رہی بتا رہے ہیں انتبر ملت ابر وحیم کہ آپ پر بھی یہ فرض ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں اس ملت ابراہیمی کے آگ آب کی پیروکار بن جائے نئی اسلام کو اسوا پوری امت کے لیے پوری قوم کے لیے ہے لیکن تحم اسلام بھی پابند ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے قربانی سال میں ایک بار آتی اور کل یوم النہر کل قربانی کا دن ہے اور کل کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں حالانکہ دنیا میں بیت اللہ کے طباف ہو رہے ہیں توحی فادہ کی شکل میں صبح مربع کی صحیح ہو رہی ہے شدانوں کو کینکریاں ماری جا رہی ہیں اور حجامتیں بنوائی جا رہی ہیں اللہ کے لذا کے لیے یہ ساری توحید کی چوٹی کے نقطے لیکن کل والے دن قربانی سے بہتر کوئی جاتے یہ دن اور یہ قربانی اچھے طریقے سے کیجیے اس کی اساس سمجھ لیں توحید ملت ابراہیمی اور نفس قربانی میں تقوی اور اخلاص لن لنگینار اللہ ہے بنا دماؤ بلا جنال تقوا مین یاد رکھو اس قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ تقوہ پہنچتا ہے اور اخلاص پہنچتا ہے قربانی کی حفاظتی اس چیز میں نہیں ہے کہ بھاری بھر کی جانور خریدو ان کی نمائش کرو پریس والے آ رہے ہیں تصویریں لی جا رہی ہیں اور خوب نام کی گونج جو ہے وہ ہو رہی ہے دنیا اس قربانی کی زیارت کرنے آ رہی ہے اور بیٹھ کر فخر سے اس کی قیمتیں بتائی جا رہی ہیں اور جو قصابوں کو زبا کا ٹھیکہ دیا ہے اس ٹھیکے کے چرچے کیے جا رہے ہیں ایک عجیب ریاکاری کی شکل تشہیر کی نمود و نمائش کی اس عمل کے ضیاء کی بڑا پیارا عمل ہے بڑا پیارا عمل سال میں ایک بار اور اس پورے دن اس سے بہتر کوئی کام نہیں پھر اس کو اخلاص کی بنیاد پر تقوا کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی بنیاد پر اس عمل کو انجام دینا ہے اللہ پاک ہمیں توحید کا فرم ادا فرما دے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت عطا فرما دے ابراہیم کا منحی ذکر ہوا اس میں آخری بات یہ کہ شاخ انہیں میں ہی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے شکر ادا کرنے کا اویم رہنا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منظور کیا جائے کسی نعمت میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی سہر کا حصہ نہیں ہے اور یہ اہم توحید ہے نقطۂ توحید ہے پکے شکر بجار آنے والے ابراہیم اسلام کو اور پھر شکر میں عمل ہے عمل کی کثرت ہے خوب عمل دن کا عمل رات کا عمل آیا دینا فرماتے ہیں اللہ کے دے رات کو اٹھتے بزو کرتے مسوا کرتے اتنی شدت کے ساتھ مچھوڑے چھیل لیتے ہمیں ترس آتا اللہ کے دے کو دیکھ کر پھر لمبا ویام کرتے ایڑیاں سو جاتی پاؤں پھٹ جاتے ہم کہتے کہ آپ تو بخشے ہوئے انسان ہیں قدم قدم آگ اس میں تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہیں تو رسوس و رس جواب دیتے افلا اللہ خون عبدم میں اللہ کا شاکر مندہ نہ کروں شکر بجا لانے والا اور شکر ادا کرنے والا یہ شکر, شکر کا حق ہے اللہ کی نئے تو اللہ کی طرف منسوخ کرنا اور کثرت سے عمل کرنا یا کہ اللہ کے دمبر کے عمل کی مثال ہمارے سامنے ہے تو پنہ ابراہیمی کو سمجھیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اپنانے کی توفیق دے اقول قولی اپنا راستہ خلودہ نہیں والا و اللہ و سلام علیہ رسول اللہ و وفاق یہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک کہہ سکتے ہیں جس طرح اللہ پاک کو اللہ پاک کہتے ہیں یہ جی بالکل کہہ سکتے ہیں اللہ بھی پاک اور اللہ کے نبی بھی پاک اور, اور, اور, اور, اور, اور, اور اللہ نے بہت پاک کہا ہے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا ویسا جیسا اللہ کے لائق ہے اللہ شر, شریک سے پاک ہے اس میں توحید کے سائے رکھتے ہیں اور مخلوقات کا پاک ہونا ویسا جیسا مخلوق کے لائق ہے تو دونوں کا پاک ہونا اپنے اپنے معنی رکھتا ہے دفظ کی جو شراکت ہے یا دفظ کا ایک ہونا یہ تو عقیدے میں خلل نہیں ہے جیسے اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں یہ زندگی ایک جیسی نہیں ہے اللہ ویسا زندہ جیسا اس کے لائق ہے اور ہمارا زندہ ہونا ویسے جیسا ہمارے لائق ہم پہلے نہیں تھے پھر بنے بچے تھے پھر بڑے ہوئے پھر جوان ہوئے پھر بوڑھے پھر موت اللہ کے لیے ایسے کوئی مرحلہ نہیں اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہمیں زندگی مستعار ملتی ہے اور اللہ ادا فرمانے والا تو کتنا فرق ہے دونوں کے زندہ ہونے میں یہ اپنا اپنا معنی ہے اللہ کا پاک ہونا ویسا جیسا اللہ کے لائق ہے ہمارا پاک ہونا ویسا جیسا ہمارے لائق ہے بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے اللہ تمام مریضوں کو صحت کاملا ادا فرما دے اور شبہ عاجرا عطا فرما دے اور اللہ رب روز جو بھی مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کے پریشانے کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ سب کو آخریت عطا فرما دیں یہ آج کا اعلان کہ نواب شاہ شہر کے لیے ہے جہاں ہماری جماعت کے دو ادارے قائم ہیں بچوں کا الگ ہے اور بچیوں کا الگ ہے اور ہمارے وہاں انتہائی ممتاز عالم دین حافظ اللہ مادح حافظ اللہ جو مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل ہیں اور منحجی ساتھیوں میں سے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کی فضل سے اور اللہ کی توفیق سے ادارہ الحمد للہ قائم ہے ہر سال طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ہم دل سے بخاری کے لیے جاتے ہیں الحمد للہ امتحانات بھی ہمیں لیا کرتے ہیں اچھے نتائج ہیں اچھا کام ہو رہا ہے اور نواب شاہ تقریباً سندھ کا سینٹر ہے اور پورے سندھ میں ان کے جو دارسی پروگرام ہیں بڑے کامیاب ہیں اس قسم کے اداروں کی بڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے ان کو وسائل دینے چاہئیں تاکہ اپنی دعوت کا کام اچھے طریقے سے انجام دے سکیں حامد صاحب کے نمائندے آج یہاں آئے ہوئے ہیں تو آپ ضرور تعاون کر کے جائیے گا اللہ پا قبول فرمائے ایک صدقہ جاریہ ہے علم کی خدمت ہے مدارس کی خدمت ہے اللہ کی توحید کی خدمت ہے اللہ کے پیغمبر کی احادیث کی خدمت ہے اللہ پاک قبول فرمائے انمد اللّہ محمد ہُوع علم ہُست ونعوذ بالله من شور خسناه من سياد أعمالنا من جاء الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور مهدفاتها وكل مجزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على من قبلنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم. بجعلنا منه بعض من اعرض عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنما كانت سمير عليه وتب علينا إنما كانت الضواب الرحيم برحمتنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي